اما سید بعد سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہو و تو ہو اس سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے یعنی اس سے وضو کیا جا سکتا ہے ول ہلو تو ہو اور اس کا مردار حلال ہے اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پانی کھاری ہو نمکین پینے کے اگر سے قابل نہ ہو کڑوا ہو پانی پھر بھی اس سے وضو ہو جائے گا تہارت بندہ حاصل کر سکتا ہے وہ سب جنابت کرنا ہو وضو کرنا ہو کر سکتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی عام طور پر کھاری ہوتا ہے پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے دوسری بات جو اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار روزہ دار آدمی روزے کی حالت میں اگر وہ سمندر کے یا کسی بھی علاقے کے زیر زمین کھاری پانی سے وزو کرے گا تو اس کی زبان پہ پانی کا ذائقہ محسوس ہوگا کلی کرتے ہوئے تو زبان پہ صرف ذائقہ محسوس ہونے سے وزو روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ قائم اور برقرار رہتا ہے اسی حدیث سے بھی استدلا کیا جاتا ہے کہ اگر مطلب ہے کہ عورت نے گھر میں کھانا وغیرہ پکانا ہے روزے کی حالت میں ہے تو وہ زبان پہ رکھ کے چکھ لے نکلے نہ اندر صرف ذائقہ محسوس کر لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وضو کرنے کے لیے اگر کھاری پانی یا کڑوا پانی ہوگا تو زبان اس کا ذائقہ محسوس کرے گی اور کڑوے یا کھاری پانی سے وضو کرنے سے منع نہیں کیا گیا پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ پانی میں اگر حلال چیز کی آمیزش ہو جائے حلال چیز اتنی کا کامیزش ہو کہ پانی اپنی اصل سے باہر نہ نکلے پانی ہیرے وہ پانی کا شربت نہ بن جائے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے غسل ہو سکتا ہے طہارت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ سمندر کا پانی اس پہ نمک ہوتا ہے تو نمکین پانی سے وضو ہو جائے گا لیکن اگر مطلب ہے کہ ملاوٹ پاکیزہ چیز کی بھی اتنی زیادہ ہو کہ وہ پانی پانی نہ رہے بلکہ کچھ اور ہی مشروب بن جائے تو پھر کوئی پیپسی کی بوتل سے وضو کرنے بیٹھے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اگر پانی میں نجاست گر جاتی ہے تو پانی اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو وہ ناپاک ہو جائے لیکن اگر دو کلے یہ تقریباً ڈھائی سو کلو بنتا ہے پانی اتنا اگر پانی ہو تو پھر وہ تھوڑی سی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا وہ پاک ہی رہتا ہے ہاں اگر نجاست کی وجہ سے پانی کا ذائقہ پانی کا رنگ یا پانی کی بو نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے پانی کے ذائقے رنگ یا بو پر نجاست غالب آ جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا خان الماء الکلا دئی جب پانی دو کلے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا الماء القور اللہجسوش ہے پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی لیکن جب پانی وہ پانی ہی نہ رہے بلکہ نجاست اس پہ غالب آ جائے پھر تو وہ پانی نہ رہا نجاست بن گئی تو اس پر نجاست والا حکم لگے دے ایک دوسرے قسم کی بات اس صدی سے سمجھ آتی ہے سوال کیا ہوا تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے علو کر لیں آپ نے کہا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور ساتھ ایک اضافی بات بتا دی ولف المی کہ اس کا مردار حلال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل سوال کرنے والا اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھے تو اس کو اس کے سوال سے زیادہ اضافی معلومات بھی موقعے کے مناسبت سے دی جا سکتی ہے اور سمندر کا مردار حلال ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس میں پائے جانے والی مچھلی سمندر میں اگر وہ پانی کے اندر ہی مر جائے ٹھیک ہے کہ پانی سے باہر نکالے اور وہ تڑپ کے مر جائے ایک سمندر کے اندر ہی پانی کے اندر ہی مچھلی اگر مر جاتی ہے تو وہ حلال ہوگی مری ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ حرام نہیں غذبۂ بہر کے باب میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے بڑی طویل اس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے ساحل پہ پہنچے تو ایک بہت بڑی مچھلی اس کو اس وقت انبر کہتے تھے اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کے خول میں تیرہ بندے سو جاتے تھے اس کا کانٹا کھڑا کرتے تو اس کے نیچے سے اونٹ کے اوپر پجاوا رکھ کے بندہ بٹھا کے گزارتے تو گزر جاتا اتنی بڑی مچھلی تھی تو وہ مردہ حالت میں سمندر نے نکال کے باہر پھینکی ہم پورا مہینہ اسے کھاتے رہے اس کے تیل کی مالش کرتے رہے تیل پیتے رہے موٹے تازے ہو گئے اور واپسی پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے گئے ہم نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی دو وہ سمندر میں مرچلی مر چکی تھی اور سمندر نے اس کو نکال کے باہر پھینکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا صحابہ کرام بھی اس کو کھاتے رہے تو یعنی کہ سمندر میں پانی کے اندر رہنے والا جانور جو پانی سے باہر نہیں رہ سکتا یعنی مچھلی یہ اگر پانی کے اندر مر بھی جائے تو بھی یہ حلال ہی ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے دو مردار حلال کیے ایک مچھلی اس کو دبا نہیں کیا جاتا مردار ہوتی ہے لیکن اللہ نے حلال کی ہے اور دوسری ٹڈی ٹڈی دل وہ آج کل تو ختم ہو گیا ہے وہ معاملہ پہلے وہ لشکر کا لشکر پورا ٹڈی دل کا آتا تھا اور فصلیں اجاڑ جاتے درخت کے درخت وہ کھا جاتی تھی آگے سے کھاتی جاتی پیچھے سے حدم کر کے نکالتی جاتی نہ اس کا پیٹ بھرتا نہ بس کرتی وہ پٹسن کو نہیں کھا سکتی تھی وہ پٹسن کی گوریوں میں سیوے والی جو بوریاں ہوتی ہیں اس میں ان کو بند کر کے اور وہ قید کرتے اور جو ہی اس میں بند ہوتی ساتھ کے ساتھ ہی مرتی جاتی تو یہ دو مردہ یعنی مچھلی اور دوسری وہ ٹڈی یہ حلال کی ہے اللہ سمکھانا ہوا چاہ رہا ہے اللہ سمجھنے اور عمر کرنے کی توقیق